نف ومنفرا اللہ کرایاتی ان لائف لٹال وقال جل وعلا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يختارون وقال جل وعلا في مقام آخر ومن أذلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل مَا أنزل الله ولو ترى إذ الذالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اللہ سبحانہ خانہ کو نے ہمیشہ سے اچھے اخلاق کی ترغیب دی ہے اور اخلاقیات میں سب سے زیادہ اہم کردار انسان کی زبان کا ہوتا ہے جس قدر انسان اپنی زبان کے استعمال میں محتاط ہو اس کا اخلاق اسی قدر اچھا اور بہتر ہو جاتا ہے اور وہ جتنی بے احتیاطی اپنی زبان کے بارے میں برتتا ہے وہ اتنا ہی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر بہت زیادہ زور دیا ہے جامع ترمدی کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر کیا تو مراد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسا کام بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے آپ نے فرمایا یہ کام جس کے بارے میں تو نے مجھ سے سوال کیا ہے یہ بڑا عظیم کام ہے لیکن اللہ جس کے لیے اسے آسان بنا دے اس کے لیے یہ نہایت آسان بھی ہے پھر آپ نے وہ کام آزم جمل رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا اور فرمایا تحب اللہ تو شرک بھی ہی اللہ کی عبادت کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا و تو قیم السولہ نماز قائم کر زکات ادا کر و تما رمضان, رمضان کے رودے رکھ و تا عجل اور بیت اللہ کا حج کا یہ چند باتیں آپ نے ماب رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائیں اور فرمایا اللہ عدل کا اللہ ابوابل کیا میں تجھے خیر کے دروازے نہ بتاؤں فرمایا اسوم جنت روزہ یہ ڈھال ہے وہ سدا تتفی اختی آتا کما فی او اور صدقہ یہ خطاؤں کو ایسے ختم کر دیتا ہے غلطیوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور وہ سلا توجولی منجوفی نئی اور رات کے کسی حصے میں آدمی جو نماز ادا کرتا ہے یعنی نماز تحجد یہ بھی انسان کی خطاؤں اور غلطیوں کو مٹا دیتی ہے پھر فرمایا کا بھی راسل امری ہی, ہی سلامی کیا میں تجھے اس معاملے کا رأس، اس کا سر بنیاد اور اس کا ستون اور اس کی کوہان نہ بتا دوں میں نے کہا بلا یا رسول اللہ الہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ضرور بتائیے آپ نے فرمایا رسول امری الاسلام اس نجات کی بنیاد وہ اسلام ہے وہ امود اور اس کا ستون السلاط نماز ہے وہ ضرورت السلامی الجہاد اور اس کی جو کوہان اور بلندی ہے وہ جہاد فی سبیر اللہ ہے یہ ساری باتیں بتانے کے بعد جو جہنم سے دور کرنے والی اور جنت میں لے جانے والی پھر آپ نے فرمایا اللہ اخبیرو کا بیمال کی کیا میں تجھے اس سارے معاملے کا خلاصہ اور لبے لباپ نہ بتاؤں التب الا یا نبی اللہ میں نے کہا اللہ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف آخادہ بال ہی اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کفا علیہ کا حالا اس کو روک لے سوال کیا تھا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے آپ نے فرمایا توحید و رسالت کی گواہی کے بعد نماز قائم کرنا زکوات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا یہ نجات کا ذریعہ جنت میں داخل ہونے کا جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خیر کے کام ہیں وہ روزہ صدقہ اور رات کے آخری پہر میں نماز ادا کرنا پھر اس معاملے کی بنیاد اس کا ستون اس کی ضرورت سنام یعنی اسلام نماز اور جہاد فی سبیل اللہ ان سارے کاموں کا خلاصہ اور لب لباب اور جس چیز پر ان سارے کاموں کا دار و مدار ہے وہ کیا ہے زبان کو پکڑا اور فرمایا کفہ علی کا ہادہ اس کو روک کے رکھ اگر زبان کا استعمال ٹھیک نہیں نہ بندے کا جہاد نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ تحج کچھ بھی کام آنے والی نہیں کہ یہ زبان انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے کہیں لگے پکل تو یا نبی اللہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اندارہ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ جو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں کیا ان باتوں کی وجہ سے بھی ہمارا مواخبہ ہوگا فرمایا حقیقت کا يَا کا یا معاذ اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے وہ لوگوں کو جہنم میں اون منہ منہ کے بل یا ناک کے بل داخل کرنے کا سبب ان کی زبانیں ہی بنتی ہیں یعنی زبانی باتوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں اوندے منہ داخل کیے جائیں گے تو زبان کا استعمال اگر یہ درست ہو تو یہ بندے کو جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے اور اگر غلط ہو تو یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بھی بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ ہوا تھا اللہ کی رضامندی اور اللہ تعالی کی خوشنودی والی باتیں کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ نیک نیکامال کرتے کرتے جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ وہ جنت کے انتہائی قریب پہنچنے کے بعد اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے کوئی بول بولتا ہے تو اس ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جا ہے اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لا امل املی اہلی نار جہنمی والے آمار کرتا ہے حقا لایا کونا بینا ہوا بینم ناری حق کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے فیس بے وہ علیہ کی تھا فن ہوئے تھا رضوان اللہ وہ اللہ تعالی کی رضا مندی کے کلمات میں سے کوئی کلمہ کہتا ہے ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے ایسی بات کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ ہوا تھا اس پر راضی ہو جاتے ہیں اور بالآخر اللہ تعالی اس کو درجات کی بلندی عطا کر دیتے ہیں اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں اسی طرح یہی حدیث صحیح بخاری میں قدر مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے جناب عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد اللہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والی باتوں میں سے کوئی بات کرتا ہے ایسی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے لا رہا انسان اپنی زبان سے وہ بات نکالتے ہوئے اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا اس کو اس بات کی اہمیت کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا لیکن یع اللہ ہاں درجات اللہ تعالی اس کو اس ایک بات کی وجہ سے کئی درجات میں بلندیاں دے دیتے ہیں بہت زیادہ درجات اس کے بلند کر دیتے ہیں وہ اندا لئے تک بھی کلیمتن سخت اللہ اور بس اوق بندہ اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات کرتا ہے لاڑتی رہا بالا وہ ایسی بات کرتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں کرتا یہ بھی, بھی ہافی جہنم لیکن وہ اس کی بات اسے جہنم کے اندر گرا دیتی ہے ایسے ہی سنن ابن ماجا اس میں ایک طویل حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عہدہ کم لا کلو کلیمہ تم ردوان اللہ. بندہ اللہ تعالی کی رضا مندی والی کوئی بات کہتا ہے مایا انتم لگا بھی ہی ماں بلاگت اس کو گنان ہی نہیں ہوتا کہ اس بات کے کرنے کی وجہ سے مجھے اتنا اجر ملے گا اتنا ثواب ملے گا اتنے درجات مجھے ملیں گے اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا فیک تو لاہو بہار تو اللہ تعالی اس ایک بات کی وجہ سے اس بندے کے نام اعمال میں قیامت تک کے لیے رضامندی دیتا اور اسی طرح وہ انہیں تو کل بھی کلین تم سخت اور بس ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کوئی بات کہہ لیتا ہے اس کو یہ امید ہی نہیں ہوتی کہ اس ایک بات کا اتنا برا نتیجہ نکلے گا فیک تو اللہ سب خانہ ہوا تھا آلہ اس کے نام اعمال میں ناراضگی لکھ دیتے ہیں حق کہ وہ بندہ اللہ تعالی سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہو ایک چھوٹی سی بات ایک جملہ انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بھی بن جاتا ہے جہنم میں لے جانے کا باعث بھی بن جاتا ہے اور بسا اوقات بات کرنے والے کو اس بات کی اہمیت یا اس بات کے خطرے کا اتنا بڑا احساس نہیں ہوتا سنن ماجہ کی یہ حدیث الکما بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد القما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرا ستیا ناس ہو جائے دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے اپنی زبان سے جو تو بات بولتا ہے اس پر غور بھی کیا کر و مادا تکلم بھی کیسی باتیں تو کرتا ہے فروب کلام کتنے ہی ایسے کلمات ہیں کتنی ہی ایسی باتیں ہیں قدمانا نہیں ان تکا بھی کہ جن باتوں کے زبان سے ادا کرنے سے مجھے روک دیا ہے ماسمر تو بن بلالسی اس بات کو کہ جو میں نے بلال ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے الکما رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سننے کے بعد کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی زبان سے وہ بات کروں لیکن اس حدیث کی وجہ سے میں چپ ہو جاتا ہوں وہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا حالانکہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ بات کروں لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں میری یہ بات مجھے جہنم میں لے جانے کا باعث نہ بن جائے اللہ تعالیٰ کی دائمی اور ہمیشگی کی ناراضگی کا باعث نہ بن جائے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور من کن فیہ کا منافقا خالصا چار عادتیں جس بندے میں ہوں گی وہ خالص پیور قسم کا منافق ہے امن کانت و اور جس بندے میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی کانت فیہ خصلت من خسلت حتا یادہ اس بندے میں نفاق کی یہ خصلت اور عادت ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہیں دیتا وہ کیا فرمایا اذا و آدا وعدہ کرے گا تو وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کرے و حدث حدت گفتگو میں جھوٹ بولے تمینا خانہ اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے وا خاص نا خاجارہ اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالیاں نکالے یہ چار عادتیں جس بندے میں ہیں فرمایا کا نا منافع خالصا وہ بندہ خالص منافق ہے اور جس میں ان چاروں میں سے ایک نشانی ہے تو اس میں منافقت کی ایک صفت ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے اور اگر غور کریں تو ان چاروں نشانیوں میں مرکز انسان کی زبان اور زبان سے نکلنے والا جھوٹ ہی ہے گفتگو میں جھوٹ بولنا زبان کا کام ہے زبان سے جھوٹ بولے گا وعدہ کر کے خلاف ورزی کرے گا تو پھر جھوٹ بولے گا جھوٹے ہیلے بہانے تراشے گا اور اگر کسی سے امانت لی اس پہ خیالت کرے گا مکرے گا تو زبان کے ساتھ غلط بیانی کرے گا جھوٹ بولے گا اور اگر کسی کو گالی نکالے گا تو گالی نکالنے میں بھی کسی کی ماں بہن پر جھوٹا الزام ہی لگائے گا یعنی منافقت کی ان چاروں نشانیوں میں جو مرکزی بات ہے وہ جھوٹ ہے یعنی کسی بندے میں اگر جھوٹ اپنی تمام تر انو و اقسام سے اتر آئے وہ ہر قسم کا جھوٹ بولنے والا بن جائے وہ خالص منافق ہو جاتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے رام سے مخاطب تھے انہیں درس دے رہے تھے اور آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے آپ نے فرمایا الشرا کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گنا میں سے بہت بڑا گنا ہے وہ رقوق الدئی والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گنا میں سے بہت بڑا گنا ہے وہ کانا متا کے ان آپ نے یہ دو باتیں کہیں آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے فجانہ صاحب یہ دو باتیں کرنے کے بعد آپ سینے ہوئے بیٹھے اور فرمانے لگے الا و کول زور وہ الا و زور وہ شہادت خبردار جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گنا ہونے سے بہت بڑا گناہ ہے فما زالا یو کری روحا ہک کا سکت آپ نے اتنی بار اس جملے کو دہرایا اتنی بار یہ بات دوہرائی حتیہ کہ ہم تمنا کرنے لگے کاش کہ آپ چپ ہو جائیں پہلے دو باتیں بیان کی ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا آپ ٹیک لگا کے بیٹھے رہے جب تیسری بات ذکر کی جھوٹ کے بارے میں تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی سینے ہو کے بیٹھے پہلی دو باتیں صرف ایک مرتبہ ذکر کی لیکن تیسری بات آپ نے بار بار دوہرائی کیونکہ شرکت اور والدین کی نافرمانی اس سے عام طور پہ لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو جھوٹ بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کو اپنی فنکاری سمجھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلانے کے لیے دو اقدام کیے ایک تو آپ نے پیٹ چھوڑی اور سینے ہو کے بیٹھے اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس بات کو بار بار دوہرایا اور پھر تیسرا اہم کام جو آپ نے کیا وہ یہ کہ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہاں آلہ خبردار کان کھول کے سن لو ایسے جملے توجہ کو زیادہ ممزور کرنے کے لیے ہوتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلا لا تم اللہ یوم اللہ ولا ندر ولا یوزکی ہم ولاحم اذاب العلیم تین افراد ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحان تعلی ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرے گا انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا نمبر دو ان کی طرف دیکھے گا نہیں نمبر تین انہیں گناہوں سے پاپ نہیں کرے گا نمبر چار ان کے لیے دردناک عذاب ہے بیت زبان چار ریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں یہ تین افراد ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ بات سن رہے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے تو صحیح خابو خاصیرو نن ہم یا رسول اللہ یہ تو تباہ و باد ہو گئے حالات رسوا اور ناکام ناکاموں نامراد ہو گئے یہ کون لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن نہ تو کلام کرنا گوارا فرمائے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہ انہیں گناہوں سے پاک کیا جائے گا اور انہیں گردناک عذاب دیا جائے گا تو آپ نے فرمایا یہ تین بندے المسبل بلو اظہارہ اپنی شلوار ٹکنے سے نیچے کرنے والا والمنان احسان کر کے جتلانے والا نیکی کر کے احسان جتلانے والا والمنفق ہوں سل آتا ہو اور جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے مال کو بیچنے والا سودا بیچنے والا آج جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا مال بیچنے میں اپنی فنکاری سمجھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالی قیامت کے دن نہ تو اس کی طرف دیکھے گا نہ اس سے کلام فرمائے گا نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا بلکہ اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیہ بالخیار ما لم يفترقا خرید و فروخت کرنے والے دونوں کو اختیار حاصل ہے بیچنے والے کا جی چاہتا ہے سودا بیچے خریدنے والے کا جی چاہتا ہے خریدے نہ جی چاہے تو نہ خریدے اور بیچنے والا سودا بیچنے کے بعد خریدنے والا سودا خریدنے کے بعد جب تک یہ دونوں اکٹھے ہیں دونوں صاحب اختیار ہیں بیچنے والا چاہے تو پیسے واپس دے کے اپنی چیز لے لیں خریدنے والا چاہے تو مال واپس کر کے اپنے پیسے وصول کر لیں البیہ بالخیار دو خرید و فروخت کرنے والے دونوں کو اسلام میں اللہ نے اختیار دیا ہے معلمیفتاری کا جد تک وہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے فن سادہ کا ویا نا بوری کا لاہو اگر یہ دونوں سچ کہیں اور درست بات کہیں بوری کا لاہو معافی ان کی تجارت میں برکت ڈال دی جائے گا خریدنے والے کو بھی نفع ہوگا بیچنے والے کو بھی نفع ہوگا اللہ تعالیٰ برکت نازل کرے گا بیچنے والا بیچ کر حاصل شدہ رقم کو استعمال کرے گا اور وہ اس کو فائدہ دے گی خریدنے والا سودا خرید کے اسے استعمال کرے گا اللہ اس میں برکت ڈالے گا وہ زیادہ کام آنے والی بنے گی وہ ان کا با وتا اگر ان دونوں نے جھوٹ بولا وہ کاتا اور بات کو چھپایا محک برا کا ان کی تجارت میں سے اللہ تعالی برکت کو مٹا دے گا بیچنے والا جھوٹ بول کے بیچے گا کہ صبح سے اب تک میں نے یہ چیز اتنے کی دی ہے اب اتنے کی دے رہا ہوں یا باقیوں کو یہ ریٹ لگایا ہے آپ کے لیے یہ ہے جھوٹ بول کے اگر یہ ایسی بات کہے موکت بڑا کا اللہ اس کی تجارت میں سے برکت کو ختم کر دے گا اس کی کمائی وہ ڈاکٹروں کی تجوریاں بھرے گی کبھی گھر میں کوئی بیمار ہے کبھی کوئی بیمار ہے کبھی کوئی مصیبت ہے کبھی کوئی مصیبت ہے کما کے لے کے جائے گا چوری ہو جائے گا ڈاکہ ڈل جائے گا پیسے سے کوئی چیز خریدے گا وہ زیادہ پائیدار نہیں رہے گی موہے تک بڑا کا برکت کے مٹ جانے کے کئی انداز ہیں اور اگر خریدنے والا جھوٹ بولے اور کہے تو یہ سودا اتنے کا دے رہا ہے اور فلاں دکان والا تو اتنے کا دے رہا ہے اگر ایسی بات وہ جھوٹ بول کے کہتا ہے موہے تک بڑا کا اللہ اس خریدنے والے کی خرید کردہ چیز میں سے برکت کو مٹا دے گا وہ چیز اس کے کام نہیں آئے گی مثلا سبزی خریدی ساری گلی سڑی نکلی ظاہر بہت اچھی ہے کہ اندر سے ناکارا خراب کوئی گاڑی خریدی جھوٹ بول کے چند دنوں میں ایکسیڈنٹ ہو کے تباہ ہو گئی یا پتا چلا اس کا تو انجن بیڑا گرد ہوا پڑا ہے وہ ایک بڑا برکت کے مٹ جانے کے مختلف انداز اور جھوٹ برکت کو ختم کر دیتا ہے جھوٹ کی نہ کی وجہ سے نہ بیچنے والے کو فائدہ نہ خریدنے والے کو فائدہ ایسے ہی لوگ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کو یہ موبائل پر جھوٹے مزاحیہ قسم کے لطیفے بھیجنا یہ تو معبول بن گیا ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو وہ تباہوں برباد ہو جائے ناکام نا مراد ہو جائے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ مقصد کیا ہے کہ لوگ یہ بات سنے اور ہنس پڑے بس لطیفے میں یہی کچھ ہوتا ہے کوئی حقیقت نہیں کوئی سچ نہیں جھوٹی باتیں گڑی جاتی ہیں جوڑی جاتی ہیں لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے آپ نے تین مرتبہ بدوا کی رئی رنما وئی رحو رئی ریسفی بولی کا بہل قوم اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے رح اللہ سنما وئی رحو اس کے لیے ہلاکت ہو پھر ہلاکت ہو تو جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدوا کر دیں وہ کیسے خوشحالی کی زندگی اور آرام اور راحت کی زندگی بسر کر سکتا ہے ایسے ہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا حالانکہ انہیں وہ خواب نہیں آیا ہوتا صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منتا اللہ جو آدمی جھوٹا خواب گھر کے بیان کرتا ہے کل لفا یا قیامت کے دن اسے تکلیف دی جائے گی اسے کہا جائے گا کہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرا لگائے وہ نہیں افعالا اور وہ یہ کام نہیں کر سکے گا جب تک جو کے دو دانوں کے درمیان گرا نہیں لگے گی اس کی عذاب سے جان نہیں چھوٹے گی یہ بھی چند دن بعد ایک دن آنے والا ہے جس کو لوگوں نے جھوٹ کا دن بنا دیا یکم اپریل اپریل فول اور اسلام سے دنیا بھر کا میڈیا اخبارات رسائل جرائد اور پھر یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے کہلواتے اور کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں بڑے فخر سے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے میں بڑی چابک دستی کا بولا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس دن جھوٹ بولنا ہمارے لیے حلال اور جائز ہے جھوٹ جب بھی بولا جائے جس وقت جس دن بھی بولا جائے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث ہے یہ تو یہود و یہودارا کی ایک روش ہے انہوں نے مسلمانوں کو دی اور مسلمانوں نے اسے گلے سے لگا لیا اور اس جھوٹ کے پیچھے بھی ایک بہت بھیاانک قسم کی تاریخ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا تھا اور اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ یکم اپریل کو جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی یاد تازہ کی جا رہی ہے تو بہرحال جھوٹ بولنا جھوٹی باتیں کہنا اللہ سبحانہ ہوا تھا کو کت ناپسند ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے اور جہنم میں لے جانے کا باعث بننے والا ہے اور جنت سے انسان کو دور کر دینے والا ہے لہذا جھوٹ سے خود بھی بچیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دلائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے پما علیہ اللہ